الحمد لله رب واشدو اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ اللہ وحد اللہ شریق اللہ واشد الَََّّّ محمدن ابدر رسول صلابۃ اللّہ وسلم ولا اصحاب و, و منیحدہ بحدی وسن بسنت علیہ اما بعد قابل احترام ماؤں بہنوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں ہر اتوار آپ کے سامنے اللہ کےصور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں آج اسی کے حوالے سے ہمارا درس ہوگا اور ہماری گفتگو مرد الموت میں آپ نے جو وصیتیں کی تھیں وہاں تک پہنچی ہے اور اس سے پہلے آپ کی آٹھ وصیتیں مرد الموت کی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں آج آخری وصیت جو آپ نے فرمائی ہے وہ اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے وفات کے دن آپ نے نماز کی وصیت فرمائی اور نماز کی اہمیت اس کی فضیلت اس کی رکنیت اور اس کے واجب ہونے پر فرض ہونے پر آپ کے سامنے گشتہ اتوار کو بیان ہو چکا ہے گفتگو ہو چکی ہے آج جو آپ کی آخری وصیت تھی وہ مہا ملکت ایمان حکوم جو تمہارے غلام ہیں تمہاری لوڈیاں ہیں تمہارے ماتحت ہیں یا جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا ان کے حقوق ادا کرنا میرے بھائیوں اسلام کے اندر الحمد اس کی بڑی خوبی ہے کہ سب کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں اور جو جتنا زیادہ کمزور ہے اس کے حقوق کی اتنی ہی زیادہ رعایت کی گئی ہے اور اس کا خیال رکھا گیا ہے اب آپ یہی دیکھیں کہ جہاں تک غلاموں کی بات ہے اور لوڈیوں کے حقوق کی بات ہے تو دین اسلام نے بہت زیادہ اس کا خیال رکھا ہے اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت ساری تلقین کی ہے یہی نہیں بلکہ دین اسلام کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا بڑی فضیلت کا عمل قرار دیا گیا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر ائی عمر مسلم آتقا امر من النار متفقن علیہ کیا فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرتا ہے تو اللہ ہربلامی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس لیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں دین اسلام میں اس بات پر لوگوں کو بھارا ہے کہ وہ جو غلام ہیں لوڈیاں ان کو آزاد کریں اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے میں اور اس طریقے سے رسول کے اطاعت کرنے میں اور دیگر اعمال میں ان کے لیے آزادی ہو اسی لیے آزادی پر بہت زیادہ دین اسلام کے اندر زور دیا گیا ہے اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی کہ آپ نے فرمایا وہ کانت مُمْرَ جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرتی ہے تو یہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی کے لیے لے کر کے آنا یہ انسان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس طریقے سے بزر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے سی بخاری اور سی مسلم کی آپ سے وہ خود فرماتے کہ میں نے اللہ کے سوال کیا سب سے عمل سب سے افضل کون سا عمل ہے تو کہا ایمان باللہ اللہ کے اللہ پر ایمان لانا وہ جہاد الفی شبیلی اور اس کی راہ میں جہاد کرنا الطفی الرق افضل تو میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے تو آپ نے کہا کہ الہ جو زیادہ قیمتی ہو وہ انفسو اور جو اس کا مالک ہے اس کے نزدیک جو زیادہ قیمتی ہو وہ زیادہ بہتر ہے سی بخار سے مسلم کروا روایت یعنی جو زیادہ ایمان والا متقی پرہیزگار دیندار امانت دار اور اس طریقے سے شجاعت اور بہادر ہو اور اس کی اس کے مالک کی اہمیت بھی زیادہ ہو اس کے اس کے اعمال کی بنا پر تو ایسے شخص کو آزاد کرنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے ہر ایک کے اندر اجر ہے لیکن یہ گردن آزاد کرنے میں زیادہ آج ہے تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ لوگوں کے غلام بن کر کے رہیں بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کو اللہ نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر کے آزادی کے ساتھ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں اس لیے اسلام نے لوگوں کو یا غلاموں کو آزاد کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر اگر انسان سے کوئی گناہ سردر ہو جاتا ہے تو اس میں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے اندر غلاموں کو بھی آزاد کریں اگر کوئی آدمی دن میں رمضان میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بصری کر لیتا ہے تو اس میں آپ نے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کفار مغلضہ کا جس میں ایک گردن بھی آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقۂ زہار جب کرتا آدمی اپنی بیوی سے یعنی یہ کہتا ہے کہ تمہاری پیٹھ اپنی بیوی بی سے کے بارے میں کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں جیسی ہے تو اس کے اوپر کفار مغلظہ ہوتا ہے اور کفار مغلظہ میں اسے کفارہ کیا گردن آزاد کرنا بھی رکھا گیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں قسم ہے قسم کے کفارے میں بھی گردن آزاد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے ایسے ہی قتل خطا کے اندر بھی گردن آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تو ان تمام باتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گردن آزاد کرنا یہ اللہ رب کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے کہ گردنوں کو آزاد کر دیا جائے غلاموں کو آزاد کر دیا جائے لومڑیوں کو آزاد کر دیا جائے اور اس سے لوگ آزاد ہو کر کے اللہ ہب الامن کی عبادت کریں اس لیے شریعت نے باقاعدہ اس کا ہمیں حکم دیا ہے اور اسلام کے اندر غلام کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جنگ کی جائے اور اس کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہو تو جو لوگ ملیں کفار و مشرقین جو قیدی بن کر کے آئیں جنہیں پکڑ لیا جائے وہی ایک شکل ہے جس کے اندر ایک آدمی غلام بنتا ہے اگر کوئی آدمی کسی آزاد کو غلام بنا لیتا ہے یا اسے بیچ دیتا ہے یا اس کو غلام بنا لیتا ہے تو ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جب لونڈی ہوتی ہے اگر اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا جب سردار مر جاتا ہے تو اسی صورت میں باقاعدہ وہ آزاد ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے اور شریعت کے اندر ام الاولاد کو یعنی جو بچوں کی ماں ہوتی ہے لونڈی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ شریعت کے اندر یعنی اسے بیچنے سے منع کیا گیا اور اس کے کا جو مالک ہے اس کو اس کی وفات سے فوراً آزاد ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مذاق بھی سنجیدہ ہوتا ہے انہیں میں سے اپنے آزادی کو اگر کوئی آدمی مذاق کے طور پر اپنے غلام سے کہہ دے یا اس طریقے سے اپنی لونڈی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا آزاد ہو جائے گی وہ آزاد ہو جائے گی یہ سب کیا ہے یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ غلام بن کر کے لوگوں کے رہیں یعنی اگر سنجیدگی کے بجائے مذاق کے طور پر بھی کہتا ہے کوئی اپنی لوٹری اور غلام سے تو آزاد ہو جاتی اس طریقے سے غلام کے لیے کئی لوگ شریک ہیں ایک آدمی اگر آزاد کر دے گا تو باقی لوگ بھی آزاد کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کیا ہے ان کا آزاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو مار دیتا ہے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے اس کی ناک توڑ دیتا ہے اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے تو شریعت نے کیا کہا ہے کہ اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا ہے دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ غلام کے اور لوڈیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا شریعت اسلامیہ کے اندر اس لیے ان کو باقاعدہ آزاد کرنے کا حکم دیا گیا یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر زکوات میں باقاعدہ ان کا ایک نصاب رکھا گیا ایک حق رکھا گیا ہے زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ زکوات میں جو پیسہ آئے گا جو لوگ زکوٰۃ دیں گے اس مال سے جو غربہ ہیں یا جو غلام ہیں ان کو باقاعدہ خرید کر کے آزاد کر دیا جائے گا ان نما صدقات الفقرا واللم ساکین ولاحہ وفرق و الغاربین وفی صبیر اللہ عبنصبیر تو وفی الرقاب اللہ حربرام نے فرمایا یعنی گردنوں کے آزاد کرنے میں تو گردن کا مطلب غلام تو زکوۃ کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحاب کرام جن کو اللہ نے مال دے رکھا تھا جب مسلمان ہوتے تھے اور انہیں ستایا جاتا تھا اور وہ غلام ہوتے تھے لونڈیاں ہوتی تھیں تو وہ خرید کر کے باقاعدہ آزاد کر دیا کرتے تھے تو دین اسلام کے اندر اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر وہ غلام ہے لونڈی ہے تو باقاعدہ اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں باقاعدہ وصیت فرمائی اور لوگوں کو تلقین کی وما مل کے کم یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں غریب ہیں تمہارے تنگ اور تمہارے محتاج ہیں دست ہیں تمہارے ماتحت ہیں تو ان کا حق آ جاؤ یہ شریعت نے اس بات کا اس سے باقاعدہ منع کیا ہے اس طریقے سے اگر وہ نوکر چاکر ہیں غلام ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اور ایسی آپ دیکھیں اگر یتیم ہے تمہارے بھی نے کیا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں قریب ہیں اس طریقے سے دونوں جنت کے اندر رہیں گے تو یتیم کے حقوق ادا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا اس طریقے سے عورت تو کمزور مانی جاتی ہے آپ نے حضرت الدا کے موقع پر نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی اور کہا کہ ان کے حقوق ادا کرو اللہ تعالی سے ڈرو تم نے اللہ تعالی کے کلمے سے ان کو حلال کیا ہے لہذا ان کا حق ادا کرو تو ان کے حق... ان عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الداء کے اندر باقاعدہ اس کی وصیت فرمائی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی کمزور ہیں ان کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے عورتوں کے بارے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین پونجی عورت ہے نیک عورت ہے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں خیر رکم خیر رکم لے علی تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سر زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں اس طریقے سے آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھے ایمان کامل ایمان والا ہوا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر اخلاق والا تو یہ ساری حدیث اس بات پیدا کرتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام کے اندر مضمون ہیں اس طریقے سے جو عورت کا مہر ہوتا ہے اگر کوئی آدمی شادی کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اپنی عورت کا مہر نہیں دے گا تو قیامت کی دنزانی بن کر کے آئے گا جیسا کہ آپ نے حدیث کے اندر فرمایا اس طریقے سے عورت کا جو مہر ہے وہ اس کی مالک ہے اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر سکتی ہے لیکن زبردستی عورت کو معاف نہیں کرا جا سکتا کہ ایک شوہر بیوی بی سے کہے کہ تم مہر معاف کر دو ورنہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے یا ہم تمہیں ماریں گے یہ قطان کسی مرد اور کسی شوہر کو کہنے کا حاصل نہیں ہے یہ عورت کا حق ہے اپنی مرضی سے اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر سکتی ہے اس طریقے سے عورت کو باقاعدہ اسلام نے وارث قرار دیا پہلے عورتیں وارث نہیں ہوتی تھیں تو عورت جو کمزور مانی جاتی ہے کس قدر شریعت نے باقاعدہ ان کے حقوق کو مضمون رکھا ہے اور ان کی ضمانت دی ہے اس طریقے سے اللہ فماتا ہے کہ جہاں مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہیں عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف سے حق ہے کہ صرف مرد کا عورت پر حق ہے اور عورت کا مرد کے اوپر کوئی حق نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں دونوں کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی جس طریقے سے ایک گاڑی کے دو پہیے ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی اس طریقے سے انسان کی زندگی ایک تنہ تنہا نہیں چل سکتی ہے اس لیے انسان عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے یہ ساری چیزیں اسلام نے ان حقوق عورتوں کی ادا کرنے کی کے تعلق سے فرمائی ہیں اس طریقے سے اگر وہ کمزور ہے تو آپ نے باقاعدہ حدیث کے اندر کمزوروں کے تعلق سے کیا فرمایا ہے کہ حل ترسرا و ترزرکون اللہ بےض بخاری کے بعد کہ تمہاری مدد اور تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی جیسے دیا جاتا ہے جو کمزور ہیں نادار لوگ ہیں اور یعنی محتاج ہیں تو ان کی وجہ سے لوگوں کو روزی دی جاتی ہے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قدر کمزوروں کا حق بلند رکھا گیا دین اسلام کے اندر اس طریقے سے اللہ کے صلی اللّہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سورنسی کی صحیح بات ہے جس میں آپ فرماتے انص اللہ حاضر اما کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بےضعیفیہ اس کے کمزوروں کی وجہ سے بدعوت ہی موصلاط ام و اخلاص ہیں ان کی دعا سے ان کی نمازوں سے اور ان کی اخلاص اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کے کی مدد کرتا ہے تو کمزوروں کی وجہ سے اللہ البرامین امت کی مدد فرماتا ہے اور بہت سارے اسباب ہیں امت کی مدد کرنے کے انہیں میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو کمزور ہیں ان کی نماز ان کے اخلاص ان کی دعا کی وجہ سے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ البرامین امت کی مدد فرماتا ہے اس طریقے سے ایک حدیث محب صلی اللہ علیہ سرمیا صحیح کی صحیح روایت ابغنی ابو مجھے تم کمزوروں میں آ کر کے تلاش کرو فن فن کم ان نما تر کیونکہ تم اپنے کمزوروں کے جیسے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور ان کی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے تو کمزور جو ہیں ان کا خیال اسلام کے اندر بہت زیادہ رکھا گیا اور کمزور کو ستانا یہ بہادری نہیں ہے یہ تو بزدلی ہے اور یہ کمزوری ہے اس طریقے سے اگر وہ مزدور ہے تو شریعت نے باقاعدہ اس کے حق کو مضمون قرار دیا اور یہاں تک فرمایا شریعت کے اندر کہا گیا کہ عت العجیز اظہر ہو قبل عجیب فارق ہو کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا حسن ہوں ان تین لوگوں کے بارے میں نے بھی نے فرمایا انہیں میں سے ایک ایسا آدمی جو کسی کے ہم مزدوری کرے اور اس کی مزدوری کو نہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کیا ہوں اس کا خصم بن کر کیا آؤں گا اور اس طریقے سے اس کی طرف سے میں اس آدمی سے جس نے ان کے حق کو نہیں دیا ان کی طرف سے وہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کی طرف سے جھگڑا کریں گے اور ان کا حق دلا کر کے رہیں گے تو اس طریقے سے تمام باتیں اس بات پر کرتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر کمزوروں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور اس طریقے سے باقاعدہ انہیں ان کا حق ادا کرنے کی شریعت نے باقاعدہ وصیت فرمائی ہے اور تلقین کی ہے لہٰذا احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی انہیں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اما ملکت امان تمہارے جو غلام ہیں لونڈیاں ہیں ان کا خیال رکھنا اللہ کے سر کے زمانے میں تھا یہ تو اور اس وقت پوری دنیا کے اندر غلاموں کا دور تھا یعنی غلام پائے جاتے تھے اور اسلام نے غلام کی وجہ سے اس کو وہ نہیں قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان غلام ہے تو کسی اونچے منصبر نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معذرت و انسان وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے ایک غلام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آزاد سے اور ایک اونچے خاندان سے زیادہ اس کا مقام مرتبہ مل سکتا ہے آپ باقاعدہ اسلام کے اندر دیکھی ممالک کا غلاموں کا دور چلا ان کی باقاعدہ کئی سالوں تک ان کی حکومت تھی جنہیں ممالک کا دور یا ممالک کی حکومت کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ غلام ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں اسلام کے اندر اونچے مقام پر نہیں پہنچ سکتے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا خدیفہ خدیفہ کے جو غلام کہا تین لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو ان میں سے حدیفہ کے غلام سے علم حاصل کرنے کا آپ نے حکم دیا تو اس طریقے سے اگر انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر دین داری اور تخوا پرہیزگاری ہے کیونکہ اللہ نے سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا سب احتیاط ہوا کی اولاد ہے ان ناکرم کو ان طاق کو تم میں سب زیادہ معزز ہوا ہیں اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں ایک ضابطہ دیا ہے شریعت نے اور ایک اہم اصول بیان کیا ہے لہذا اگر غلام ہی کیوں نہ ہو ایک آزاد سے او ایک اونچے خاندان سے والے سے اللہ تعالیٰ کے اس آدمی کے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ہو سکتا یہ اسلام ہے میرے بھائیو یہاں پر عنصریت نہیں ہے یہاں پر چھوت چھات نہیں ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اے خاندان کی بنا پر نہیں یہاں پر دینداری اور ٹکوا یہ معیار یہ میں ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی وصیت فرمائی غلاموں کے تعلق سے کہ ان کا تم خیال رکھنا اور اس طریقے سے ان کے حقوق ادا کرنا اور انہیں ان پر ظلم نہ کرنا بلکہ ان کا خیال رکھنا تو یہ آپ کی آخری وصیت تھی آپ نے نوسیتیں فرمائی تھیں یہ آپ کی آخری وصیت تھی غلاموں کے تعلق سے جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر برامین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اگر زندگی باقی رہے گی تو ان آپ نے مرض موت کے اندر جو وصیتیں بیان فرمائی نو وصیتیں ان کو اقتصار کے ساتھ ہم آپ کو با... کے سامنے بیان کریں گے اور پھر ایک اور حستے وکر رضی اللہ عنہ کے خلافت سے متعلق ایک گفتگو کر کے ہم انشاءاللہ اس سے موضوع کو ختم کر دیں گے اور پھر اللہ کسی دوسرے موضوع کی شروعات کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں پر عمل کرنے کی توفیق دامین جزاک اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد وصمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ